السلام علیکم نحمده و نسلی رسوله رسول اما بعد فاعوذ فعذ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب وبشرح علی صدری و یسر امری عمری وحل من لسانی یفقہ قولی صورت الانفال آیت نمبر 39 سے ہم شروع کریں گے وقاتلوهم حتى لا تكون و لوگو جو ایمان لائے ہو ان کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنا باقی نہ رہے اور دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے پھر اگر وہ فتنے سے رک جائیں تو ان کے اعمال کا دیکھنے والا اللہ ہے اور اگر وہ نہ مانے تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا سرپرست ہے اور وہ بہترین حامی و مددگار ہے سورہ فال میں اور آگے سورہ توبہ میں کچھ جنگ کے متعلق آیات آئیں گی جنگ کا کیا مقصد ہے جنگ کی اجازت کیوں دی گئی ہے تھوڑی سی ہم اس پر بات کر لیتے ہیں اس لیے کہ یہ وہ مضمون ہے کہ جس پر غیر مسلموں نے اسلام کے خلاف بہت کچھ پروپیگنڈا کیا اور چونکہ ہمیں خود علم نہیں ہوتا ہم بھی بعض دفعہ ان شکوق اور شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں جو وہ ہمارے دلوں میں ڈال رہے ہوتے ہیں تو یہی انشاءاللہ ہم جنگ کا مقصد سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اسلام سے پہلے زمانۂ جاہلیت میں طریقہ یہ تھا لوٹ مار کے غر سے دوسرے قبیلوں پر حملہ کیا جاتا تھا پھر جو ہاتھ لگتا تھا وہ اسی کا ہوتا تھا اسلام تو جاہلیت کے سارے طریقے مٹانے کے لیے آیا لوٹ مار کرنے یا قیدی بنانے کے لیے جنگ کرنا تو ظلم اور زیادتی ہے یہ تو بہت بے انصافی ہے ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ واللہ اللہ یحب الغالمین اللہ ظالم سے محبت نہیں کرتا انََََََََََّ اللہب المصرفین اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا فں اللہ علیہم بالمفصدین تو بےشک اللہ مفسدوں کو خوب جانتا ہے یہ آیات مسلسل آتی رہتی ہیں وقفے وقفے سے قرآن میں تو جب اللہ پسند نہیں کرتا فساد کو اور اسراف کو اور ظلم کو تو اللہ اس کا حکم بھی نہیں دیتا قرآن کے ذریعے مسلمانوں میں تقوی پیدا کیا گیا بار بار اللہ کی صفات کے ذریعے سے اللہ کی معرفت تازہ رکھی گئی اللہ کے نام کثرت سے آیات کے اختتام پر آتے ہیں بار بار آخرت کی یاد دلائی گئی الہی تر جاؤ اُن اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے اس سے مسلمانوں کی اخلاقی تربیت ہوئی جاہلیت نکلی اللہ کے دیے ہوئے نظام پر خود بھی عمل کیا اور دوسروں کو بھی پہنچایا پہنچانے کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ ان کا مشن تھا یہ بھی جہاد کا حصہ تھا اور دین دوسروں تک پہنچانے کے لیے جب امن کی ضرورت پڑی مذاکرات کی ضرورت پڑی صلاح کی ضرورت پڑی تو صلح ادیہ بھی کی اور جب پیغام پہنچانے کے لیے جنگ کی ضرورت پڑی تو انہوں نے جنگ بھی کی تو اسلام میں نہ تو امن کوئی مقصد ہے اور نہ جنگ کوئی مقصد ہے مقصد یہ ہے کہ فتنہ ختم ہو جائے وہ یقون دین و کلّہ اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے جتنی بھی جنگیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مبارک ساتھیوں نے کی ان سب کی نیت اصلاح کی تھی نہ بلّہ کوئی فساد اس کے اندر نہ تھا اور جو جنگیں آپ نے کی ہیں تاریخ خود اس کی گواہ ہے کہ اس کے نتیجے میں اصلاح کے سوا امن کے سوا بہتری کے سوا اور کچھ حاصل نہیں ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت اسی نہج پر کی کہ ان کو دنیا میں دین پھیلانا ہے وہ روحبان باللیل و فرسان بن نہار تھے رات کے راہب اور دن کے شہ مدینہ ہجرت کرنے کے بعد قتال فی سبیل اللہ کا سلسلہ شروع ہوا جو آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں لڑی وہ اوفینسو بھی تھیں اور ڈیفینسو بھی تھیں دونوں طرح کی تھیں اب ڈیفینسو آپ دیکھیں جیسے کہ جنگ عذاب تھی وہ ڈیفینسو جنگ تھی دفاعی جنگ تھی اور اوفینسو بھی تھی مثال کے طور پہ بدر اسلام میں جنگ کا مقصد نہ مال اور دولت حاصل کرنا ہے نہ اقتدار سمیٹنا ہے اور نہ کالونیز بنانا ہے کہ تجارتی منڈیاں حاصل کر لی جائیں جہاں جا کر اور سستا لیبر حاصل کیا جا سکے یا اپنی فیکٹریوں کا مال جہاں بیچا جا سکے بلکہ قطال فی سبیل اللہ کا مقصد ہوتا ہے لیکلیمت اللہ ہی, ہی الولیا کہ اللہ کا کلمہ سب سے بلند ہو جائے کوئی ٹیریٹوریل سپریمیسی کے لیے جنگ نہیں کی جاتی کہ یہ کہا جائے کہ ہم اتنے بڑے علاقے کے مالک ہیں اب یہاں پر یاد رکھیں کہ آپ کو پیورلی اسلامک پوائنٹ آف ویو بتایا جا رہا ہے مسلمانوں نے کیا کیا اس سے آپ کنفیوز مت ہوئیے قرآن اور حدیث کا نقطۂ نظر اس وقت ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ اسلام کے مقاصد ہیں جنگ کرنے کے یہی ہے دراصل فی سبیل اللہ قتال کرنا اس کے علاوہ اگر کوئی اور مقصد کوئی اور موٹف اگر ہو تو پھر وہ جہاد نہیں ہوتا بلکہ وہ فساد فی سبیل اللہ بن جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر جنگ فی سبیل اللہ تھی خلفائے راشدین کے دور میں بھی قتال کا سلسلہ جاری رہا روم ایران مصر عراق کے علاقے اسلام کے جھنڈے تلے آ گئے جب مسلمانوں کی فوجیں ایران کی طرف گئیں تو وہاں ایرانیوں نے ان سے پوچھا کہ آپ ہم سے جنگ کرنے کیوں آئے ہیں ہم تو آپ سے لڑنا نہیں چاہتے تو مسلمان فوج کے جسے پہ پہسلار تھے سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ انہوں نے جواب دیا اننا قد اور سلنا ہم آئے نہیں ہیں ہم بھیجے گئے ہیں کیوں کیوںخرجنس من ظلمات الجہالتی ال نور الائیمان تاکہ ہم لوگوں کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر اور ایمان کے نور کی طرف لے کر آئیں و من جاور الملو کی العدل الاسلام اور بادشاہوں کے ظلم سے ان کو نکال کر اسلام کے عدل کی طرف لے کر آئیں اور تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ جہاں جہاں مسلمان گئے ان خطوں کو انہوں نے سوار دیا اصلاح کر دی ان کی بہترین سلوک لوگوں سے کیا سڑکیں بنی سرائے بنے صاف پانی میسر آیا تعلیم فراہم کی گئی اور اسلام کی عظمت کی داستانیں آج بھی اسپین ترکی اور بغداد کی تاریخ میں مل جائیں گی قصے کہانیاں نہیں ہیں یہ کو خوابوں کی باتیں نہیں ہیں یہ تو جیتی جاگتی حقیقت ہے اگر کسی وجہ سے مسلمانوں کو کوئی علاقہ چھوڑنا پڑتا تھا تو وہاں کی غیر مسلم آبادی رو رو کر دعائیں کیا کرتی تھی کہ اللہ تم لوگوں کو واپس لائے محمد بن قاسم کو سندھ کے ہندوؤں نے دیوتا بنا دیا تھا پوجا کرتے تھے ان کا بت بنا کے رکھ لیا تھا اور ان کو پوجنے لگ گئے تھے ان کا خیال یہ تھا کہ ایسی پاکیزہ سیرت والا شخص انسان نہیں ہو سکتا آج کوئی مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو یہ بات سب کو انصاف کے ساتھ کہنی چاہیے کہ اسلام نے جو جنگ کے طریقے جو وار ایتھکس سکھائے کسی دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی نکال کر دکھائیں کوئی مثال بڑے سے بڑے کمانڈر ان چیف کے تحت جو جنگیں ہوئی ہیں ذرا بتائیں جنرلز نے کس طرح لڑی اور جب وہ کسی جگہ کو فتح کرتے تو وہاں پر لوٹ مار اور ظلم اور بربریت کی کیسی کیسی داستانیں رقم کرتے چلے جاتے تھے اب اگر بعد میں مسلمانوں نے ظلم اور ذاتی کرنے کو جنگیں کی اپنی ذاتی عزت اور اپنے ذاتی اقتدار میں اضافے کی خاطر انہوں نے اگر جنگیں کی پرسنل پریسٹیج کے طور پہ تو ان کا اپنا قصور ہے وہ اس کا جواب خود دیں گے یہ بات بھی یاد رکھیے کہ ہر مسلمان حاکم جو جنگ کی بات کرتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ فیس ابھی اللہ ہو اس کو بھی ہم دماغ سے نکال دیں کہ کسی بھی مسلمان حکران نے اگر جنگ کی کال دی ہے تو وہ ضرور ہی قتال فیس ابھی اللہ ہوگا نہیں ایسی بات نہیں ہے جب مسلمانوں نے اللہ سے اپنا تعلق کمزور کر لیا بہت فتنہ اور فساد بھی پھیلا بہت ظلم اور ذاتیاں بھی انہوں نے بعد میں کیں لیکن بھی ان کا اپنا قصور اس کا الزام ہرگز قرآن پر یا اسلام کے سر پہ نہیں جاتا اسلام اور ہے مسلمان اور ہیں قرآن کہتا کچھ ہے مسلمان جب بگڑ جاتے ہیں تو کرتے کچھ ہیں وہ زمانے تو گئے کہ جب مسلمانوں کی شان یہ ہوا کرتی تھی کہ قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن جب مسلمان دوبارہ ایسے ہی ہو جائیں گے اور انشاءاللہ اللہ ہوں گے انشاءاللہ اللہ ہوں گے دوبارہ ایسے ہی جب مسلمان متقی ہو جائیں گے کتاب زندگیوں میں کھلے گی ہدایت کا نور پھیلے گا تو پھر وہ جہاد کریں گے اور دنیا دوبارہ سے امن اور سکون کا گہوارہ بن جائے گی رسول قربا ولیما ول مسا کیبیل ان کن تم آمن تم بلّہ وما انضل علاء ابدنا یوم الفرقانی یوم الطقل جمان و اللہ علاء کلی شعین قدیر اور تمہیں معلوم ہو کہ جو مالی غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کا پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رشتے داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر اور اس چیز پر جو فیصلے کے روز یعنی دونوں فوجوں کی مٹبھیڑ کے دن ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی اللہ ہر چیز پر قادر ہے کفر اور اسلام کا پہلا مارکا یعنی جنگ بدر اس میں مسلمانوں کو شاندار فتح حاصل ہوئی خوشی کا اور فتح کا اپنا ہی نشہ ہوتا ہے اس سے پہلے ہم اوہد کے بارے میں بھی پڑھ چکے ہیں تو وہاں پر شکست ہوئی تھی مسلمانوں کو اور اس کو بنیاد بنا کر یہ بتایا گیا تھا کہ تم شکست سے زیادہ متاثر مت ہو بلکہ تم یہ دیکھو کہ کن کمزوریوں کے نتیجے میں شکست ہوئی یہاں بدر کی جنگ میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تو فتح پر فوکس نہیں کیا بہت شاباشیاں یہ میڈل نہیں بٹے گئے بڑے بڑے القاب سے نہیں نوازا گیا مسلمانوں کو بلکہ یہ یہاں پر سکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ فتح حاصل ہونے کے نتیجے میں جو کمزوریاں آ سکتی ہیں ان پر فوکس کرو یہ اسلام کا انداز ہے تربیت کا تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ فتح کے آداب بتائے جا رہے ہیں ان کمزوریوں سے بچنے کی تلقین کی جا رہی ہے جو فتح کے نتیجے میں مسلمانوں میں آ سکتی تھیں فتح کا خوشی کا اپنا نشہ ہوتا ہے شیطان غرور اور خود پسندی میں مبتلا کرنا چاہتا ہے سورین انفال میں جنگ جیتنے کے خوشی کے آداب بتائے گئے ہیں فتح کے نتیجے میں جو کمزوریاں پیدا ہوں ان سے بچنے کو کہا گیا مال غنیمت کی شکل میں جو دولت ہاتھ لگی مسلمانوں کے اب اس پر سوالات اٹھے اس کی تقسیم اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرما دی حدیث میں آتا ہے یہ غنائم تمہارے ہی لیے ہیں میری ذات کا ان میں کوئی حصہ نہیں بجوس خمس کے اور وہ خمس بھی تمہارے ہی اجتماعی مسالے پر صرف کر دیا جاتا ہے لہٰذا ایک ایک سوئی اور ایک ایک تاغہ تک لا کر رکھ دو کوئی چھوٹی یہ بڑی چیز چھپا کر نہ رکھو کہ ایسا کرنا شرمناک ہے اور اس کا نتیجہ دو ہے تو یہاں پر یتامہ اور مساکین اور محتاج طبقات کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان کا بھی اس مال غنیمت میں حصہ ہے جو اے مسلمانوں تمہیں حاصل ہوا ہے پتہ یہ چلا کہ اسلامی حکومت ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہوا کرتی تھی اور مال کے مستحق ہونے کی بھی یہاں پر کچھ کیٹیگریز بتائی جا رہی ہیں مال کے مستحق ہونے کی بنیاد صرف محنت یا وراثت نہیں ہے بلکہ ضرورت بھی ایک چیز ہے معاشرے میں سب ایسے نہیں ہوتے جو کہ مال کے وارث بنے اور سب ایسے بھی نہیں ہوتے جو محنت کر سکیں کتنی بھی تلخ حقیقت ہو بہرحال حال ہے یا وہ جسمانی طور پر معذور ہوتے ہیں یا وہ ذہنی طور پر معذور ہوتے ہیں یا نفسیاتی طور پہ معذور ہوتے ہیں یا انمپلائیڈ ہی ہوتے ہی نہیں ملتا ان امپلائمنٹ تو ہے نا پرابلم آج کی دنیا کا بے روزگاری تو ضرورت بھی بہرحال ایک چیز ایسی ہے جو انسان کو مال کا مستحق بناتی ہے اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کا خیال کرے از انتم تم بال ادبت دنیا وم بال ادب ور یاد کرو وہ وقت جب تم وادی کے اس جانب تھے اور وہ دوسری جانب پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے اور قافلہ تم سے نیچے ساحل کی طرف تھا اگر کہیں پہلے سے تمہارے اور ان کے درمیان مقابلے کی قرارداد ہو چکی ہوتی تو تم ضرور اس موقع پر پہلو تہی کر جاتے مگر جو کچھ پیش آیا وہ اس لیے تھا کہ جس بات کا فیصلہ اللہ کر چکا تھا اس کو ظہور میں لے آئے لکا منہ لمبین امبین جسے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ ہلاک ہو اور جسے زندہ رہنا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ زندہ رہے بہت ہی خوبصورت بات ہے بہت اہم سبق جو مجھے اور آپ کو دیا جا رہا ہے کہ زندگی میں جو راستہ انسان اپنے لیے پسند کرے اچھی طرح سوچ سمجھ کر پسند کرے آنکھ بند کر کے زندگی کا سفر طے نہیں کرنا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو ٹرینڈ ہے معاشرے کا اس کے پیچھے چل پڑے اور یہ نہیں دیکھا کہ جا کہاں رہے ہیں باقی لوگ لوگوں کو ٹیل گیٹ نہیں کرنا کہ وہ جہاں جا رہے ہیں آنکھ بن کر کے چل پڑے نہیں بہت سوچ سمجھ کے کانشس ڈسیزن شعوری طور پر فیصلہ کر کے انسان اپنی زندگی کا رخ کسی بھی سمت میں ڈالے اچھی طرح ناپ تول کر دیکھ لے کہ میرا فائدہ کس چیز میں ہے اگر وہ یہ سمجھتا ہے اس نے غور کر لیا اگر تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا فائدہ دنیا سمیٹنے میں ہے اور دنیا والوں کو راضی کرنے میں ہے اور دنیا والوں کی محبت میں ہر قسم کا کام کر جانے میں ہے تو ٹھیک ہے اب خوب جم کر ٹھک کر یہ کام کرے خوب دنیا سمیٹنے کی کوشش کرے یہ کون ہے یہ ہے مجاہد فی سبیلت دنیا یہ دنیا حاصل کرنے کی راہ میں جد کرنے والا انسان ہے لیکن ساتھ ہی پھر انجام بھی اپنے ذہن میں ضرور رکھے کہ انجام بہر حال آخرت میں ہلاکت اور بربادی ہے اور ہمیشہ کی آگ ہے اب اگر کسی نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھ کو تو دنیا بنانے والے کو خوش کرنا ہے اس کی محبت حاصل کرنے کی جد وجہد کرنی ہے اب یہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے اب جب یہ فیصلہ کر لیا تو جم جائے اس کے اوپر ٹھک جائے اس کے اوپر ہلے نہ بالکل لوہا لاٹ ہو جائے فارملی اپنے اس فیصلے کی اوپر اب عمل کرے پوری استقامت کے ساتھ جیسے وہ آتا ہے نا کہ اللہ قالو رب اللہ تو مستقام کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر جم گئے تو اللہ کو رب مان لینا مشکل نہیں ہے اس کی اطاعت پر جم جانا یہ بڑی چیز ہے اور بہت عقلمند ہے جو کہ یہ فیصلہ کرتے ہیں مائنورٹی میں ہوتے ہیں متقی اللہ کہتا ہے ان کو اب جب آخرت سمیٹنی ہے تو خوب اچھی طرح دونوں ہاتھوں سے آخرت سمیٹے کوئی موقع چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا ہاتھ سے جانے نہ دے اور متقیوں کو تو پیشن ہوتا ہے اللہ کو راضی کرنے کا اب وہ کسی عمل کے بارے میں یہ نہیں پوچھتے کہ یہ فرض ہے یا واجب ہے یا مستحب ہے یا اجازت ہے یا کیا وہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہوگا آخرت کے درجات میں اضافہ ہوگا میرے اگر ہے تو الحمدللہ آخرت سمیٹے اور یاد رکھے کہ اس سے ہمیشہ کی راحت اور جنت کا وعدہ ہے وہ ان اللہ علیہ سميع ان عليم اللہ سننے اور جاننے والا ہے اور یاد کرو وہ وقت جب كہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ان کو آپ کے خواب میں تھوڑا دکھا رہا تھا اگر کہیں وہ آپ کو ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا تو ضرور تم لوگ ہمت ہار جاتے اور لڑائی کے معاملے میں جھگڑا شروع کر دیتے لیکن اللہ ہی نے اس سے تمہیں بچایا اننا علیم بذات سدور <الصدور> یقیناً وہ سینوں کا حال تک جانتا ہے اب یہاں پر چند آیات میں ہم کو تعداد کے بارے میں کچھ باتیں ملیں گی کہ کم تھے اور زیادہ دکھایا زیادہ تھے کم دکھایا اس کو اگر ہم خلاصے کے طور پہ اپنے سامنے لانا چاہیں تو بات یہ ہے کہ سٹیٹسٹکس پر بہت اعتبار کرنا بعض دفعہ انسان کو غلط فہمی میں ڈال دیتا ہے اور یہ ہماری ہے ایک کمزوری کہ ہم ہیڈ کاؤنٹ میں بہت پڑے رہتے ہیں کتنے کتنے کے چکر میں ہم رہتے ہیں کتنے تھے کتنے آئے کتنے ہیں کتنے لوگ عمل کر رہے ہیں کتنے پڑھ رہے ہیں تو اسٹیٹسٹکس کے چکر میں انسان نہ رہے اس لیے کہ بعض دفعہ یہ کمزوریوں کا سبب بن جاتی ہے چیز انسان کو کنفیوز کر دیتی ہے اپنی انسان محنت اور مشقت میں یہ لگا رہے کہ مجھے تو اپنا حصہ اس کے اندر ڈالنا ہے اگر پانچ لوگ ہیں تو یہ تھکر اور مایوس ہو کے نہ بیٹھ جائے کہ صرف پانچ لوگ کام کرنے آ رہے ہیں ضرورت تو پانچ کی ہے اب پانچ ہزار نہیں آئے تو پانچ سے ہوگا کیا تو پھر میں بھی کیوں آؤں میرا بھی کیا فائدہ دراصل اس چیز سے بچانے کے لیے یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم تعداد کے چکر میں نہ پڑھنا اور یہ ایک خواب تھا جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دکھایا تھا کفار کی تعداد کم دکھائی تھی خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور رسول کا خواب جھوٹا نہیں ہو سکتا دراصل کافر فوج کی حقیقت دکھا دی تھی کہ تعداد میں ہیڈ کاؤنٹ میں تو ایک ہزار ہیں لیکن اصل حقیقت اصل نیٹ ورتھ اصل وزن ان کا کچھ زیادہ ہے نہیں وہ یوریکم ازلطقی تم فی آیون کم قلیلم و یقل و کم فی آئون یقرن کا نامہ پھولا اور یاد کرو جب جبکہ مقابلے کے وقت اللہ نے تم لوگوں کی نگاہوں میں دشمن کو تھوڑا دکھایا اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے پیش کیا تاکہ جو بات ہونی تھی اسے اللہ ظہور میں لے آئے اور آخر کار سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں اب ان آیات کو غور سے پڑھیے یہ صرف قتال کے لیے نہیں ہے بلکہ جب مسلمان کسی اجتماعی کام کے لیے کسی کامن کاز کے لیے اجتماعیت اختیار کرتے ہیں تو ان کو انہی باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اگر اس کام کو وہ اللہ کے نزدیک قبول کروانا چاہتے ہیں اے ایمان والو جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو توقع ہے کہ تمہیں کامیابی نصیب ہوگی اور اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں نہ جھگڑو ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی صبر سے کام لو یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے جہاد چاہے تلوار کا ہو جہاد چاہے قلم کا ہو چاہے میدان جنگ میں کھڑے ہوں یا تعلیم کے میدان میں کھڑے ہوں چاہے انٹلیکچوئل جہاد ہو چاہے ملٹری جہاد ہو ہر میدان میں کامیابی کا طریقہ بتا دیا گیا پہلی بات جو فیصلہ کر لیا اب ڈبل مائنڈیڈ نہیں ہونا جم کر کام کرنا ہے اور لگے رہنا ہے اس کام کے اندر نتیجہ نہ میرے ہاتھ میں ہے نہ آپ کے ہاتھ میں نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور نتیجے کے بارے میں اللہ ہم سے پوچھے گا بھی نہیں کہ اچھا تم اسلام نافذ کرنے کھڑے ہوئے تھے کیا پورے پاکستان پہ نافذ کر کر آئی یا نہیں یہ نہیں پوچھا جائے گا یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے کام کیا تھا یا نہیں اس کے لیے تم کہیں جڑے تھے دین کی سربلندی کے لیے تم نے کام کیا تھا اگر ساری دنیا میں آج اسلام نافذ ہو جاتا ہے اور میرا اور آپ کا حصہ نہیں پڑتا اس کے اندر تو میں اور آپ ناکام ہیں اللہ کے سامنے اور اگر کہیں نہیں نافذ ہوتا اپنے بچے بھی نہیں مانتے مثال کے طور پہ لیکن میں اور آپ اپنا حصہ ڈال دیتے ہیں تو اللہ کے ہاں انشاءاللہ میں اور آپ کامیاب ہو جائیں گے اور انڈیویژلی تو کوئی کام ہوتا نہیں ہر جگہ ٹیم چاہیے ہوتی ہے ٹیم ورک کے بغیر کون سا کام ہوتا ہے تو جڑ کر تو کام کرنا ہے تو جو فیصلہ کر لیا جہاں جا کر جڑ گئے اب ڈبل مائنڈیڈ نہیں ہونا جم کر کام کرنا ہے اللہ کو کثرت سے یاد کرنا ہے تاکہ اللہ کی مدد آئے اور مقصد تازہ رہے کہ ہم یہ محنت مشقت صرف اللہ کی رضا کے لیے اٹھا رہے ہیں ایک اور کمزوری وہاں آتی ہے جب اجتماعی کام کرنے والے اللہ کو بھول جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جس شخص کی پکار پر وہ جمع ہوئے ہیں وہ اس شخص پر احسان کر رہے ہیں کام کر کے تو یہ بار بار یاد دلانا کہ ہم اس شخص کے لیے نہیں آئے ناہن و انصار اللہ ہم تو اللہ کے مددگار ہیں ہم اپنے رب کے لیے آئے ہیں تو شخصیت پرستی بھی نکلتی ہے اور انسان کا ایگو بھی اس میں ٹوٹتا ہے اور انسان کا مقصد جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہی رہتا ہے جب کامیابی کو مقصد بنا لیتے ہیں تو پھر بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ رسول کے طریقے سے ہٹنے لگتے ہیں کہ چلو بائی ہک اور بائی کروک اگر سیدھی انگلیوں گھی نہیں نکلتا تو ٹیڑھی انگلیوں سے ہی اس لیے کیوں کہ اللہ کی رضا مقصد نہیں رہی نا بلکہ کامیابی مقصد بن گئی ہے سکسیس اور کوانٹٹی کتنے لوگ آئے تو لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اٹریکٹ کرنے کے لیے وہ دیکھتے ہیں کہ جب اللہ اور رسول کا بتایا ہوا راستہ اور طریقہ زیادہ پاپولر نہیں ہو رہا تو کہتے ہیں چلو اس کو چھوڑ کر ہم کوئی اور طریقہ اختیار کر لیتے ہیں کامیابی تو ملے تو کیا کہا کہ نہیں اتی اللہ و رسول طریقہ اللہ اور رسول کا بتایا ہوا ہو اس سے ڈیویٹ نہیں کرنا اور آپس میں جھگڑے اور اختلاف اور دل خراب کرنے سے پرہیز چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بدگمان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بدزن اور چھوٹی چھوٹی اپنی ذاتی مشکلات کو بہانہ بنا کر اور اجتماعی کام سے فرار حاصل کرنا یہ اسلام میں انتہائی ناپسندیدہ ہے اور آپس میں خوش گمانی دوسرے کے ساتھ پسندیدہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ تمہیں اگر اپنے کسی مسلمان بھائی کے بارے میں کوئی بری بات پتا چلے تو اس کی ستر تعویلیں کرو سیونٹی ایکسکیوزز ڈھونڈو ایک دم برے نتیجے پر مت پہنچ جاؤ کہ یہ تو ہے ہی ایسا اور یہ تو کرنا ہی نہیں چاہتا اور لیڈر جو بات کہہ دے اب اسے اس اختلاف نہیں کرنا اس سے ان چیزوں کے اندر جھگڑنا نہیں مشورہ ضرور دینا ہے لیکن مشورہ دینے کے بعد یہ نہیں سمجھنا کہ اب یہ مشورہ مانا جانا میرا حق ہے اس لیے کہ مشورہ ہی دیا ہے حکم تو نہیں دیا جو لیڈر ہوگا رہنما ہوگا وہ سوچ سمجھ کر اب فیصلہ کرے گا کہ کس کا مشورہ اس مقصد کے لیے بہتر ہے اور کس کا مشورہ قبول نہیں کیا جا سکتا یہ ساری باتیں بتا دیں اور اگر کوئی ناگوار بات پیش آ جائے بڑی محنت کی بڑی مشقت کی نتائج حزب توقع نہیں نکلے تو صبر اپنے نفس پر قابو پا کر کام کرتے رہنا ہے تاکہ اجتماعیت قائم رہے فار اے گریٹر کاز جب مل کر کہیں کام کریں گے تو دیکھیے مزاجوں کا اور طبیعتوں کا اختلاف تو ہوگا مختلف ہے نا ہر انسان مختلف ہے لیکن یہ اختلاف نہیں بن جائے مختلف تو رہیں لیکن بہرحال مختلف رہتے ہوئے بھی اتفاق کے ساتھ کام کریں اپنے اختلافات کو سیکنڈری درجے پر رکھیں اور دین کو اعلیٰ مقام اپنی زندگی کے اندر دیں بہت سی باتیں انسان کو اپنی اپنی پسند اپنے اپنے کنوینینس کے خلاف برداشت کرنی پڑتی ہیں چیزیں سوٹ نہیں کرتی ہوتی ہیں بعض دفعہ ٹائم سوٹ نہیں کرتا اسکیجول سوٹ نہیں کرتا جو ذمہ داری دی گئی ہوتی ہے وہ سوٹ نہیں کر رہی ہوتی لیکن اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد کوئی الگ نہیں بنا لیتا بلکہ اپنے آرام اور اپنے فائدے کی قربانی دے کر مقصد حاصل کرنے کے لیے جڑے رہتے ہیں اپنی اپنی توانائیوں کو فوکس کر لیتے ہیں کمبائن کر لیتے ہیں ایک لائٹ ہے اور وہ لائٹ اسکیٹرڈ ہے ٹھیک ہے روشنی وہ بھی دے گی لیکن جب وہ ایک پوائنٹ پر فوکس ہو جاتی تو وہ لیزر کی طرح کام کرتی ہے تو اسی طرح کا لیزر ہے جو کہ مسلمانوں کو بنانا ہے فوکسڈ ہو بالکل اور سب کی قوتیں جو ہیں سب کی ریسورسز پول ہو کر اور ساتھ مل کر ایک ہی ڈائریکشن میں اور رہنمائی کے اندر کام کریں ان اللہ مع الصابرین یقینا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور ان لوگوں کے سے رنگ ڈھنگ نا اختیار کرو جو اپنے گھروں سے اتراتے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے اشارہ ہے کفار مکہ کے لشکر کی طرف ان کے ساتھ گانے بجانے والی عورتیں لونڈیاں تھیں اور کھانا اور پینا اور شراب کی مجلسیں اور محفلیں تھیں اور راگ رنگ تھا یہ مسلمانوں کے لشکر کا طریقہ نہیں ہوتا وہاں خاموشی ہوتی ہے اور وہ اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں وہ یسون انصی اللہ اور جن کی روش یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے ذرا خیال کرو اس وقت کا جب کہ شیطان نے ان لوگوں کے کرتوت ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر دکھائے تھے وقال اللہ غالب الوما منسی و جار جارالقم اور اس نے کہا تھا آج کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا اور یہ کہ میں تمہارا ساتھی ہوں اب جو لشکر رسول کا مقابلہ کرنے نکل رہا ہے سوچیے کہ اس سے زیادہ شیطان کو اور کون محبوب ہوگا ساتھ ساتھ وہ بھی آ گیا پھر کیا ہوا بدر کے میدان میں وہ پہنچ گیا وہاں پر اس نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے تو فرشتے اتارے ہوئے ہیں اس کو نظر آگئے وہ فرشتے فلم ترا اطلف عطانی نقصا اللہ عقبی لیکن جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو وہ الٹے پاؤں پھر گیا وہ قالا اور کہنے لگا اِنّی بری ام میں تو تم سے بیزار ہوں اِنّی ارا مالا تراؤنا. میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم لوگ نہیں دیکھتے انی اقاف اللہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں دیکھیں ذرا اس کی چالیں کہہ رہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں اگر واقعی ڈرتا تو فرما برداری نہ اختیار کر لیتا تو یہ کہتے رہنا کہ ہم بہت اللہ سے ڈرتے ہیں ہم بہت اللہ سے ڈرتے ہیں اور پھر اللہ کی نافرمانی ہی کرتے رہنا یہ دراصل شیطانی رویہ ہی ہے واللہ شدید القاب اور اللہ بڑی سخت سزا دینے والا ہے جبکہ منافق اور وہ سب لوگ جن کے دلوں کو روگ لگا ہوا ہے کہہ رہے تھے ان لوگوں کو تو ان کے دین نے خپ میں مبتلا کر دیا ہے حالانکہ اگر کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو یقیناً اللہ بڑا زبردست اور دانا ہے یہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کریزی ہونے کا لقب ملتا ہی ہے ان لوگوں کو کہ جو کہ یہ سیکنڈ آپشن اختیار کریں نا کہ ہمیں آخرت حاصل کرنی ہے ہمارے معاشرے میں جن باتوں پر اعتراض ہوتا ہے وہ نماز یا روزہ یا حج یا زکوٰۃ پر اعتراض نہیں ہوتا وہ ایکسیپٹیبل ہے قابل قبول ہے معاشرے کے اندر جن باتوں پہ لوگ آج کریزی ہونے کا یا ایکسٹریمسٹ ہونے کا یا پاگل ہونے کا لیبل لگاتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب اسلام کو ضرورت ہو اسلام مشکل میں ہو تو اس وقت انسان اپنا ذاتی آرام اپنا ذاتی فائدہ یا اپنی دولت قربان کر دے قربانی دینے کو پاگل پن کہا جاتا ہے ہماقت کہا جاتا ہے فرمائے اللَّهِ فَإِنَّ اللہ عزیز حَكِيمٌ حالانکہ اگر کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو یقیناً اللہ بڑا زبردست اور دانا ہے وَلَوْ تَرَىٰ اور کاش تم دیکھو نہ کفر جب فوت کر رہے ہوں گے ان کو جنہوں نے کفر کیا کون الملا کتو کس طرح یہ دیکھیے آخرت کا ذکر نہیں ہے جانم کا ذکر نہیں ہے یہ تو موت کے وقت کا ذکر ہے ان آیات سے آپ کو عذاب قبر کے بارے میں بھی دلیل ملے گی بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے عذاب قبر تو عذاب قبر یہ لفظ تو نہیں لکھا ہوا وہ تو حدیث میں ہمیں ملے گا لیکن بہرحال یہاں پر اس کی طرف اشارہ موجود ہے و لطرا وفل لدی نہ کفر الملاکت و یغربو نہ وجوہا و ادبارہ ہوں و اس حالت کو دیکھ سکتے جب کہ فرشتے مقتول کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے اور ان کے چہروں اور پیٹھوں پر ضربے لگاتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے لو اب جلنے کی سزا بھگ تو یہ ہے وہ جزا جس کا سامان تمہارے اپنے ہاتھوں نے پیشگی مہیا کر رکھا تھا ورنہ اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے یہ حدیث ہے بخاری اور مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے کے بعد بندہ جب اپنی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی یعنی اس کے جنازے کے ساتھ آنے والے واپس چل دیتے ہیں اور وہ ابھی اتنے قریب ہوتے ہیں کہ ان کی جوتیوں کی چاپ وہ سن رہا ہوتا ہے اسی وقت اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں وہ اس کو بٹھاتے ہیں پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے تھے یعنی منکرن کیر آتے ہیں ان کا یہ سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہوتا ہے بس جو سچا مومن ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا رہا ہوں اور اب بھی میں گواہی دیتا ہوں